الحمد اللہ الرحمن والسلام يا رسول اللہ حبيب اللہ یا نبی اللہ وعلا نور شبیب اللہ, اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ فرض علوم کی بہار خوب ہم لوٹ رہے ہیں اور آج انبیاء کرام علیہم السلاۃ والسلام سے متعلق عقائد ہم سنیں گے یہ ہم پچھلے اپنے درس میں سن چکے کہ عقیدہ کہتے ہیں کہ ما یدین و بھیل انسان جس بات کو جس کام کو انسان اپنا دین بنا لے وہ عقیدہ کہلاتا ہے پھر عقیدہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں عقیدہ صحیحہ یعنی وہ عقیدہ جو صحیح عقیدہ ہے اور عقیدہ باطلہ یعنی وہ عقیدہ جو غلط عقیدہ ہے اور پھر عقیدہ جو صحیح ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں پہلی وہ قسم کہ جس پر انسان کے دین کا دار و مدار ہوتا ہے کہ اگر وہ عقیدہ درست نہیں تو وہ دائرۂ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا اور دوسرا عقیدۂ صحیحہ کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اگر صحیح عقیدہ رکھنے والا نہیں تو وہ سنیت کے دائرے سے باہر ہو کر گمراہ اور بدین ہو جائے گا تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق بھی ایسے کئی عقائد ہیں کہ اگر ان کے برخلاف عقیدہ رکھا تو انسان جو ہے مسلمان جو کہلاتا ہے وہ اگر اس کے برخلاف عقیدہ رکھنے والا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے انبیاء کرام علیہ وسلاط والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے ان کی ضرورت کیا ہے انبیاء کرام علیہم السلاط والسلام کی ان کو ان مثالوں سے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان شمید میں کئی مقامات پر اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا چنانچہ سورة البقرہ کی آیت نمبر اکیس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہنہ سعبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلكم لعلکم تتقون ترجمہ کنزلیمان اے لوگو اپنے رب کو پوجو یعنی اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے اسی طرح سورة الحج کی آیت نمبر ستتر سیونٹی سیون سیو سیو سیو میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا رکعو وفجدو وعبدو ربکم وفعلو الخیر لعلکم تفلشون ترجمہ کنزل ایمان اے ایمان والو رکو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ملے یعنی بھلائی حاصل ہو دو جہاں کا فائدہ تمہیں حاصل ہو اس امید پر اپنے رب کی عبادت کرو اس کے لیے سجدہ کرو اس کے لیے رکو کرو اور اچھے کام کرو اب عبادت کی پہچان کیسے حاصل ہو کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیسے کرنی ہے یا جو نیک کام ہیں وہ کام کہ جو ہمیں آخرت میں ہمیشگی کے عذاب سے دوزک کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے اور دوزک کے مطلقن عذاب سے کہ دوزک میں ہم جائیں نا آخرت کے اندر نجات پا جائیں ایسے کاموں کی پہچان ہمیں کیسے حاصل ہوگی ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ ہم نے پنج وقت نماز پڑھنی ہے عشاء میں ہم نے سترہ رکاطیں پڑھنی ہیں ہم نے مغرب میں سات رکاتے پڑھنی ہیں ہم نے زہر کے اندر بارہ رکاتے پڑھنی ہیں عصر میں آٹھ پڑھنی ہیں فجر میں چار پڑھنی ہیں اس طرح عبادت کے جو دوسرے معاملات ہیں روزہ ہم نے اس وقت سے اس وقت تک رکھنا ہے زکوٰۃ اتنے مال پہ ادا کرنی ہے حج اس طریقے سے ادا کرنا ہے ان تمام کاموں کو ہم اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے کوئی بندہ اپنی عقل کے ذریعے فجر کی رکاتوں کی تعداد متعین نہیں کر سکتا وہ مقرر نہیں کر سکتا اس نے فجر کے اندر چار رکاتے پڑھنی ہیں وہ اس بات کو مقرر نہیں کر سکتا اپنی عقل کے ذریعے کہ اس نے زہر کے اندر بارہ رکاتے پڑھنی ہیں الغرض جس قدر عبادات ہیں کہ جو بندے پر فرض کی گئی ہیں وہ اس کی پہچان اپنی عقل کے ذریعے نہیں کر سکتا تو لام خالہ طور پر بندے کو حاجت ہوتی ہے ایک ایسی ہستی کی جو اسے اس کے رب از بدل کی طرف سے اس بات کے بارے میں بتائے کہ اس کے اوپر کیا فرض کیا گیا ہے اور وہ ہستی نبی کی ہوتی ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی احیاء العلوم شریف کے اندر اس بات کو ایک بڑی بہترین مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں اب فرماتے ہیں ان القلا ارل اف آڈل منجی یتیفل آخر کما لاحدات المفید یعنی جس طرح بندہ اپنی عقل کے ذریعے ایسی دوائیوں کو نہیں جان سکتا کہ جو صحت کے لیے مفید ہیں اسی طرح بندہ اس بات کو ان کاموں کو نہیں جان سکتا کہ جو آخرت میں اس کو نجات دینے والے ہیں اب اپنی عقل کے ذریعے کوئی نہیں جان سکتا کہ جو سینے میں درد ہو رہا ہے تو اس کے لیے کون سی دوائی کھانی ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو کون سی دوائی کھانی ہے سر میں درد ہو رہا ہے تو کون سی دوائی کھانی ہے اپنی عقل کے ذریعے ہم اس کو مقرر نہیں کر سکتے لامحالہ طور پر لازمی طور پر ہمیں اس کے لیے کسی طبیب کی حاجت ہے کسی ڈاکٹر کی حاجت ہے جو ہمیں بتائے گا کہ سر درد کی یہ دوائی ہوتی ہے اگرچہ کہ ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی گولی کھا لی جاتی ہے لیکن وہ بھی اپنی عقل سے نہیں کھائی جاتی بلکہ اس کے لیے پہلے سے ہمیں کہیں سے اطلاع ملی ہوتی ہے پہلی دفعہ میں بندے کو معلوم نہیں ہو جاتا کہ سر درد کی یہ گولی ہے اس کے پیٹ کے درد کی یہ گولی ہے بلکہ لازمی طور پر اس کو کہیں سے اطلاع ملی ہوتی ہے اس کو بتایا گیا ہوتا ہے یا تو کسی حکیم کی طرف سے کسی ڈاکٹر کی طرف سے یا جس نے ڈاکٹر سے معلوم کیا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ آپ کے سر میں اگر درد ہے تو آپ نے یہ گولی کھانی ہے اگرچہ کہ اس کی بھی بندے کو اجازت نہیں ہوتی کہ ہر کام کا اپنے, اپنے ہر ہر مرض کا اپنے طور پہ علاج کرنے لگے لیکن دوائی کی پہچان کے لیے بندے کو لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی حکیم کے کسی نہ کسی ڈاکٹر کے کسی طبیب کے جو تجربہ ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا تو اسی طریقے سے جو افعال آخرت کے اندر جو کام آخرت کے اندر بندے کو نجات دینے والے ہیں ان کی پہچان کیسے حاصل ہوگی وہ نبی کے ذریعے حاصل ہوگی تو آپ فرماتے ہیں تو حاجت الخلقی الامبیا کہ حاجتہ اد الاطبہ کہ جس طرح بندہ دوائیوں کے معاملے میں طبیب کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح اپنے آخرت کے معاملات کے اندر بندہ انبیاء کا محتاج ہوتا ہے ولاک ان یو عرف صدق طبیب ب تجربہ یو عرف معجزہ <بِالمُعْجِزَة> یعنی طبیب کی جو سچائی ہے وہ جو دوائی دے رہا ہے اس کے ذریعے شفا مل رہی ہے اس کی سچائی ہم تجربے کے ذریعے جانتے ہیں اور نبی کی جو سچائی ہے وہ ہمیں معجزے کے ذریعے معلوم ہوتی ہے تو طبیب کی سچائی کے اندر فرق آ سکتا ہے نبی کی سچائی میں کبھی فرق نہیں آ سکتا کیونکہ قطعی معجزے کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے ہمیں سچی بات بتائی ہے اور طبیب کا ایک تجربہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اسی طرح جو جو غیب کے اندر چیزیں ہیں پوشیدہ چیزیں ہیں مثال کے طور پہ جنت ہے دوزخ ہے آخرت کا معاملہ ہے جنت کے انعامات ہیں دوزخ کے عذابات ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں بندہ اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتا کہ جنت کن کاموں پر ملے گی جنت کے اندر کیا کیا انعامات ہیں جنت کا وجود ہے یا نہیں ہے دوزک کا وجود ہے یا نہیں ہے دوزک کے اندر کیا کیا عذابات ہیں یہ ساری کی ساری باتیں بندہ اپنی عقل کے ذریعے نہیں جانے گا بلکہ کسی ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو اسے اس بات کے بارے میں بتائے گی کہ اگر برے کام کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوگا اور اچھے کام کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوگا تو وہ کون ہستی ہوگی وہ بھی نبی کی ہستی ہوگی کہ جو ہمیں اس بارے میں بتائے گی اسی طرح انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے وہ زندگی گزارتا ہے کسی کو دیکھ کر وہ اپنی کس طریقے سے اس میں زندگی گزارنی ہے کس طرح وہ دنیا کے اندر کام کرے وہ کیا کام کرے کہ جس کے ذریعے سے اس کا رب از اس سے راضی ہو جائے اور اس کی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی سبر جائے تو اس کے لیے بندے کو ایک ایسی ہستی ایک ایسے آئیڈیل کی ضرورت ہے کہ جس کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی گزار سکے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت الحضاب کی آیت نمبر اکیس میں ارشاد فرمایا لقد کان رقم سی رسول اللہ نا یارز اللہ ترجمہ کنز المان بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے یعنی ان کی اتباع کرنا ان کے مطابق چلنا بہتر ہے کس کے لیے بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو یعنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہیے آخرت میں کامیابی چاہیے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی زندگی کی پیروی کرنا بہتر ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی زندگی کی صورت میں ہمیں ایک آئیڈیل ملا کہ جس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو وہ بھی ایک نبی کی ہستی ہے کہ جس کی زندگی کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا چنانچہ سورت الممتحینہ اٹھائیسویں پاری کی سورت ہے تیسری صورت ہے اٹھائیسویں پاری کی اس میں ارشاد فرمایا اس کی آیت نمبر چار میں کمزور ایمان بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی ہے ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے ان کی زندگی تمہارے لیے ایک آئیڈیل زندگی رکھتی ہے کہ جس کو دیکھ کر تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو تو یہ تمام کی تمام باتیں ایک نبی کی حاجت نبی کی ضرورت کہ نبی کا ہونا یہ ہمارے لیے ایک کتنی اہمیت کا حامل ہے وہ یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں اب آئیے کہ نبی کہتے کس کو ہیں نبی کی تعریف کیا ہے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب کتاب العقائد جو حضرت علامہ مولانا صدر الافاضل بدر الماصل محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی کی تصنیف ہے اس میں آپ صفحہ نمبر پندرہ پر ارشاد فرماتے ہیں نبی کس کو کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی یعنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا اللہ تعالیٰ نے خلق یعنی مخلوق کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں جن پاکیزہ بندوں کو اپنے احکام اپنے جو حکم تھے کہ کن کن باتوں پر عمل کرنا ہے کن باتوں سے بچنا ہے ان احکام کو پہنچانے کے لیے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام اڑم السلام وہ بشر ہیں انبیاء کرام علیہم السلاۃ والسلام وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے انبیاء کرام اَََ سلاط والسلام وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے یہ وہی کبھی فرشتے کی معرفت یعنی فرشتے کے ذریعے آتی ہے اور کبھی بے واسطہ یعنی بغیر فرشتے کے آتی ہے تو اس میں سب سے پہلی بات کہ امبیائی کرام علیہ السلاۃ وسلام یہ بشر ہیں اب اس بات کو انتہائی غور سے سننا ضروری ہے کیونکہ عمومی طور پہ یہ باتیں منصوب کی جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اہل سنت جو ہے وہ بشر نہیں مانتے حالانکہ ایسا نہیں ہمارے نزدیک جو کسی بھی نبی کے سمیت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یعنی حضور علیہ صلاح وسلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے سارے کے سارے بشر یعنی انسان تھے ٹھیک ہے اور جو متلقن نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو ہمارے نزدیک انبیاء کرام علیہم الفلاۃسلام یہ بشر ہیں لیکن ان کا بشر ہونا ان کے نور ہونے کے مخالف نہیں ہے ٹکراتا نہیں ہے ایسا نہیں کہ بشر ہیں تو نور نہیں ہو سکتے ہمارے نزدیک وہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں بلکہ بشر کا جو انکار کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک دائرۂ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس کی مثالیں میں آگے دیتا ہوں کہ کس طرح ایک ہی ہستی نور بھی ہو سکتی ہے بشر بھی ہو سکتی ہے تو ہمارے نزدیک انبیاء کرام علیہم السلاط اسلام جتنے بھی ہیں وہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں اور بشریت کا انکار کرنے والا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے آئیے اس کے کچھ حوالے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فتوا رضویہ کی جلد چودہ صفحہ تین سو اٹھاون پر ارشاد فرماتے ہیں جو یہ کہیں جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت ظاہری یعنی جو صورت ظاہری ہے ہمارے سامنے پارٹس آف باڈی ہیں ان کے اس لحاظ سے بشر ہیں اور حقیقت باتنی یعنی جو اندر کے معاملات ہیں جسم کے جو روحانی معاملات ہیں اس لحاظ سے بشریت سے بہت ہی اعلی ہیں عرفہ و اعلی ہیں یا یہ کہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم اوروں کی مثل بشر نہیں وہ سچ کہتا ہے اور جو مت حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے الفاظ ہیں کہ جو مت حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے کیوں قرآن مشید رقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 نائنٹی میں جس کا حوالہ اللہ حضرت نے کوڈ فرمایا یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کل سبحان ربی هل تو اللہ بشر رسولہ کہ آپ فرمائیے پاکی ہے میرے رب کو میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول فرمایا اور رسول کے ساتھ ساتھ آپ کو بشر بھی فرمایا اسی طرح صدر الشریعہ طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی آدمی وحمۃ اللّہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امبیا سب بشر تھے یہ صدر الشریعہ بدر الطریکہ بھی ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اور اعلیٰ حضرت نے پورے پاک و ہند کا جو برے صغیر تھا اس کا ان کو قاضی مقرر فرمایا تھا اور اعلی حضرت ان کو اپنے جو اصحاب تھے جو ساتھی تھے ان میں سب سے بڑا فقی مانتے تھے سب سے زیادہ فکی مسائل کو سمجھنے والے ان کو رشاد فرمایا تھا آلہ حضرت نے تو یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب باہر شریعت کے پہلے حصے کے اندر موجود ہے فرماتے ہیں کہ انبیاء سب بشرت ہے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس اختار قادری دامت برکات مولا علیہ اپنی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کے صفحہ نمبر دو سو چوبیس پر لکھتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی وسلم کی بشریت کا متلقن انکار کفر ہے yani یہ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی نبی بشر نہیں تھا بشر نہ ماننے والے کو دائرہ اسلام سے خارج فرمائے تو یہ ہمارے معتبر اور مستند اور متمد علماء ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی سراحت کی ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ و سلاۃ وسلام کو بشر مانتے ہیں لیکن یہاں پر ذہن رہے کہ امبیائے کرام علیہ یہ ہماری طرح بشر نہیں تھے ہاں جسمانی اعتبار سے جو ہماری جسمانی ساخت ہے جس طرح ہمارے جسمانی اعضاء ہیں اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بشر بنا کے بھیجا ہے لیکن ہماری طرح نہیں ہماری طرح بشر کہنا یہ غستاخی اور بے ادبی ہے فقی ملت حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے فتح فیض رسول کی جلد اول صفحہ 26 پر لکھتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی بشریت سے کسی مومن کو انکار نہیں لیکن بشریت کی آڑ لے کر یہ کہنا کہ وہ ہم جیسے بشر تھے گستاخی اور بے ادبی ہے اور حضور نے جو یہ فرمایا ان انا ان بشر مسل کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں تو یہ ایک انکساری اور تواز ہو یعنی آجزی کے طور پر تھا تو صرف صرف جسمانی اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جسمانی اعضا ہماری طرح ہوں لیکن ان کی جو بشریت ہے جو روحانیت ہے جو ان کی حقیقت ہے وہ تو جبریل امین کے جو ملکوتی صفت یعنی فرشتے ہونے کی صفت اس سے بھی بڑھ کر ہے تو انبیاء کرام علیہ والسلام یہ بشر بھی تھے اور نور بھی تھے بشر ہونے کے ثبوت جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے اسی طرح انبیاء کرام علی صلاحت والسلام کا نور ہونا یہ بھی قرآن و حدیث ثابت ہے سورت الماعیدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور فرمایا اسی طرح مصنف عبدالرزاق کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کو بڑے بڑے علماء نے نقل فرمایا کہ سعیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استثار فرمایا سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبی کا اے جابر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے تو یہ مبارکہ واضح ہے سریح ہے کہ انبیاء علیہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نور بھی بن کے تشریف لا امین علیہ السلاط وسلم کہ جو نوری مخلوق ہیں فرشتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مریم کے اندر یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ یہ حضرت سید مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ظاہر ہوئے اور فرمایا فتح اللہ بشرن سویہ کہ آپ ایک کامل انسان کی صورت میں کامل بشر کی صورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ظاہر ہوئے تو جبریل امین باوجود نوری مخلوق ہونے کے انسانی صورت کے اندر انسانی شکل کے اندر یہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ کسی نوری مخلوق کا بشر کی صورت میں آنا یہ محال نہیں ناممکن نہیں ہے ایک مخلوق جو نوری ہو وہ انسانی صورت میں آ سکتی ہے اسی طرح ایک انسانی صورت کی مخلوق کے نوری ہو سکتی ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ سلاۃ والسلام سارے کے سارے بشر بھی تھے اور آپ نور بھی تھے اگلی بات کہ اس میں یہ ذکر فرمایا کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس وحی آتی ہے نبی کے پاس وحی آتی ہے تو نبوت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کے پاس وشی آئے نبی کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کے پاس وحی آئے اب یہ وہی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں پرانے مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شورہ کی آیت نمبر 51 میں 51 میں ارشاد فرمایا وہی کی تین صورتیں بیان فرمائیں کنزل ایمان اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وہی کے طور پر یا یوں کہ وہ پردہ عظمت کے ادھر ہو یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے بے شک وہ بلندی اور شکمت والا ہے تو یہ سورہ سورہ کی آیت نمبر ففٹی ون ہے اس میں وحی کی تین صورتیں بیان فرمائی ایک وحی ہوتی ہے کہ جو بلا واسطہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نبی کے دل پر وحی نازل فرماتا ہے اس میں کسی فرشتے کا کوئی دخل نہیں ہوتا بغیر کسی واسطے کے ہو رہی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے وہی کا طریقہ کہ اللہ تبارک و تعالی کلام فرماتا ہے یعنی نبی سے کلام فرماتا ہے اور جو کلام کرنے والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کرنے والا ہے جس نبی پر وہی نازل ہو رہی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھتا نہیں ہے پردے میں ہوتا ہے وہ بندہ یعنی شجاب میں ہوتا ہے جس ہماری طرح پردہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دیکھ نہیں سکتا دنیا کے اندر اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو پیغام ہوتا ہے جو وشی ہوتی ہے وہ اس نبی کو بتاتا ہے وہ تین صورتیں ہوئیں یا تو ڈائریکٹ دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کے وحی فرمائے گا یا کلام فرمائے گا لیکن وہ نبی اللہ تبارک و تعالی کو دیکھتا نہیں ہوگا اور تیسری صورت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجے گا جو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام اس کی وحی اس نبی کو بتائے گا نبی کی شرد میں سے ایک یہ ہے کہ جو نبی ہوگا وہ انسانوں میں سے ہوگا اور مرد ہوگا نبی انسان ہوگا اور مرد ہوگا کبھی کوئی جن اور کوئی عورت نبی نہیں ہوئے نبی کی شرط میں سے یہ کہ وہ انسان ہوگا اور مرد ہوگا نہ کوئی جن نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی عورت نبی نبیہ ہو سکتی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو نو میں ارشاد فرمایا وما ارس اللہ من قبلی کا نوشی الیم قرآن اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے اور وہ سب شہروں کے رہنے والے تھے تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے نبی بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے اسی طرح سورت الانبیاء کی آیت نمبر سات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی مضمون ارشاد فرمایا وما اور سلنا قبل کا اللہ رجالو ترجمہ ایمان اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وہی کرتے تو جتنے بھیجے انبیاء وہ سارے کے سارے مرد تھے تو کتنی شرطیں ہو گئی نبی کے لیے ایک تو یہ کہ وہ وہ بشر ہوں گے دوسرا یہ کہ ان پر وحی آئے گی تیسرا یہ کہ وہ سارے کے سارے مرد ہوں گے جنات میں سے بھی نہیں ہوں گے اور عورتوں میں سے بھی نہیں ہوں گے تو انبیاء کرام رام علیم السلط السلام کی یہ کچھ شرائط عرض کی مزید آگے سماعت فرمائیے کہ جو نبوت کی وحی ہوتی ہے نبوت کی جو وہی ہوتی ہے یہ امبیائے کرام علیہسلات والام کے لیے خاص ہے یعنی نبی کی شرط یہ تھی کہ اس پر وشی آئے گی ٹھیک ہے اور یہ جو وحی آتی ہے یہ صرف اور صرف نبی کے لیے آتی ہے اس کے نبی ہونے کی وحی کے لیے نبوت کی وحی کے لیے نبی پر ہی آئے گی دوسرے کسی کے لیے یعنی غیر نبی کے لیے جو نبی نہ ہو اس کے لیے اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ اس پر وشی آتی ہے اگرچہ کہ اس کو نبی نہیں مانتا یا خود کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نبی ہوں وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ نبی ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے یا کوئی کسی دوسرے کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ نبی نہیں لیکن اس پر وحی نازل ہوتی ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جو کسی غیر نبی کے لیے یعنی اس کے لیے جو نبی نہ ہو اس کے لیے نبوت کی وحی مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی شفا شریف میں وہ باتیں کہ جو کفر ہیں اس کے بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ منی دین ان یو ہا ہی وہ باتیں کہ جو کفر ہیں ان میں سے یہ ہے کہ بندہ اس بات کا دعوی کرے کہ اس کی طرف وہی نازل کی جاتی ہے اگر چہ وہ نبوت کا دعوی نہیں کرتا اسی طرح اگلا قیدہ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ نبی کو جو چیز جو بات خواب میں بتائی جائے خواب کے اندر بتائی جائے اس کے جھوٹا ہونے کا استعمال نہیں ہوتا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بات نبی کو خواب میں بتائی گئی وہ جھوٹی ہو جائے نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں اور جو بات انہیں خواب میں بتائی جاتی ہے جو دکھائی جاتی ہے وہ سب کی سب سچ ہوتی ہے اس کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا ابراہیم اڈا نبینا و اڈلاۃ اسلام کا واقعہ جس کو الصافات میں ذکر کیا بنیا انامی فنظر اب ان شاء الاب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلاط اسلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپس میں مکالمہ ہے گفتگو ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام یہ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکلوتی اولاد تھے اور روایتوں کے مطابق نوے سال کی اپ سے زیادہ آپ کی عمر ہو چکی تھی اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹی کی صورت میں آپ کو اللہ کی نعمت کے طور پہ ملے تھے تو پھر آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ ذبح کر رہے ہیں تو جب خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے تھے کام کاج کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو ایک تو انتہائی بڑی عمر کے اندر جا کے بیٹے کی نعمت ملنا اکلوتا بیٹا اور پھر وہ اس قابل ہو گیا کہ آپ باپ کا ساتھ دیں اس وقت سے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اس بات کا حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو اب ایک عام آدمی اگر خواب میں اس طرح دیکھتا ہے یا اسے حکم ہوتا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے لیکن انبیاء کرام رام علیہم السلاۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں اور وہ بھی وحی ہوا کرتی ہے تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں اس طرح دکھایا گیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں اب تم اپنی رائے بتاؤ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یا ابیف المات عمر کہ اے میرے والد آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا وہ کر گزری ان شاء اللہ من انشاء عزوجل آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو پھر واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے گئے اور پھر اس کے بعد مینا آیا تو اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا اور وہ خواب سچا تھا وہ وہی کے طور پہ تھا اسی آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جی ارشاد فرماتے ہیں کہ کانت رویل امبیائی کہ امبیائی کرام علیہ السلام کا جو خواب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں تو ان کو خواب دکھایا گیا تو اس خواب کی وجہ سے وہ وہی ہوئی اور آپ اس پر عمل کرنے چلے اگلا موضوع انبیاء کرام علیہم سلاۃ وسلام کی اسمت انبیاء کرام علیہم السلاط والسلام کی اسمت یعنی کن کن کی باتوں سے انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں امر معصوم ہونے کا مطلب سمجھ لی کہ معصوم کہتے کس کو ہیں اس کی تعریف صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے باہر شریعت میں یہ بیان کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حفاظت کا وعدہ ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حفاظت کا وعدہ ہے جس کی وجہ سے ان سے گناہ کا ہونا یہ ناممکن ہے محال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے وعدہ فرما حفاظت کا اب اس کی وجہ سے ان سے گناہ کا صدور محال ہو گیا اب ان سے گناہ نہیں ہو سکتا یہ بہر شریعت جو مکتبت المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے اس کے پہلے حصے میں آپ نے اس کی یہ تعریف بیان کی ہے اب ہوتی کس کس چیز سے ان کی اسمت ہے یعنی کس کس کن کن باتوں سے یہ معصوم ہوتے ہیں کفر و شرک سے یہ پاک ہوتے ہیں انبیاء کے لیے کفر و شرک ممکن نہیں اسی طرح جتنی بھی بری صفتیں ہیں برے کام ہیں مثلا جھوٹ خیانت جہالت جتنی بھی مضموم بری صفتیں ہیں بری باتیں ہیں ان سے یہ معصوم ہیں جیسے جھوٹ ہے خیانت ہے جہالت ہے جاہیل ہونا جاننا نہ کسی بات کو ان تمام باتوں سے یہ ہی معصوم ہیں اسی طرح کبیرہ گنا جو بڑے گنا ہوتے ہیں ان سے ہی بھی یہ پاک ہیں اور جو صغیرہ گنا ہوتے ہیں حق یہ ہے جان بوجھ کر یہ صغیرہ گنا بھی اس سے بھی معصوم ہوتے ہیں یہ ہو گئی ان کی عصمت کی باتیں انبیاء کرام علیم السلام کی پاکیزگی ہر طرح کے اخلاق رضیلا یعنی ہر طرح کے جو گھٹیا قسم کی باتیں ہوتی ہیں ان سے امبیائی کرام کا پاک ہونا ضروری ہے ہر طرح کی اخلاق رضیلا یعنی گھٹیا باتیں گھٹیا کام ان سے امبیائی کرام کا پاک ہونا ضروری ہے اور ہر ایسی بات جو لوگوں کے لیے نفرت کا سبب ہو ہر ایسی بات جو لوگوں کے لیے نفرت کا سبب ہو جو ان کو لوگوں کو ان سے دور کر دیں اس سے بھی انبیاء کرام رام السلام کا پاک ہونا ضروری ہے کسی طرح کی کوئی گھٹیا بات کسی نبی کے اندر پایا جانا ممکن ہی نہیں اسی طرح ایسی بات بھی نبی کے اندر نہیں پائی جائے گی کہ جس سے لوگ دور بھاگیں اب یہ کن کن باتوں میں ہوتی ہے یعنی ایسی باتیں کہاں کہاں ہوتی ہیں کہ جن سے پاک ہونا نبی کا ضروری ہے وہ جو بائی سے نفرت ہوتی ہیں لوگوں کو دور کرنے کا سبب ہوتی ہیں وہ پانچ چیز ذکر کی ہیں ویسے تو یہ قاعدہ کنڈیا ہے قانون ہے کہ انبیاء کے رام علیکم صلاحام ہر اس بات سے پاک ہوں گے کہ جو لوگوں کے لیے نفرت کا سبب بنے گی پانچ باتیں یہ ہیں کہ ان کا نسب یعنی ان کے جو آبا و اجداد جس خاندان سے یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ خاندان ایسا نہیں ہوگا کہ جس خاندان سے لوگ دور بھاگتے ہوں نفرت کرتے ہوں بلکہ اعلی درجے کے خاندان کے اندر یہ پیدا ہوتے ہیں دوسرا ان کا جسم ان کا جسم بھی ایسی بات سے پاکیزہ ہوتا ہے کہ جو ایسی ایسی بیماری ان کو نہیں لگ سکتی کہ جس سے لوگ نفرت کریں جس سے لوگ دور بھاگیں اس کی مثال باہر شریعت میں یہ دی جیسے برس ہے کوڑ کا مرض ہے ان سے پاک ہونا نبی کا ضروری ہے کوئی ایسی بیماری ان کو نہیں ہو سکتی جسمانی طور پر کہ جس کی وجہ سے نفرت پیدا ہو نمبر تین ان کی گفتگو کہ گفتگو ایسی نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے لوگ دور بھاگیں گفتگو میں الفاظ ان کا کلام ان کا انداز یہ ایسا اعلی درجے کا ہوگا کہ لوگ اس کی طرف کھچیں گے اس سے دور نہیں بھاگیں گے اسی طرح چوتھی چیز ان کے تمام افعال تمام کام یہ ایسے ہوں گے کہ جو مخلوق کے لیے نفرت کا سبب نہیں ہوں گے بازاروں میں کھانا پینا بھاگنا دوڑنا یا کسی بھی طرح کا ایسا کام کرنا کہ جو نفرت کا سبب بنے اس سے انبیاء کرام رام علی اسلام پاک ہوتے ہیں پانچویں چیز ان کا پیشاب یعنی جو کام یہ کرتے ہیں یعنی کاروبار جس کو آپ کہہ لیں یہ بھی ایسا ہوگا کہ جو مخلوق کے لیے منافرت کا نفرت کا تنفر کا سبب نہیں ہوگا یعنی ایسا گھٹیا پیشہ کبھی کوئی نبی اختیار نہیں کر سکتا کہ جس پیشے والے سے جس کاروبار والے سے لوگ دور بھاگتے ہوں کاروبار کیا انبیاء اکرام علی مسلاط اسلام نے کام کاج کیے لیکن ہمیشہ ایسے کام کیے کہ جو ان کے زمانے میں اعلیٰ درجے کے کام سمجھے جاتے تھے ایسا کام کبھی نہیں کیا کہ جس کام کو کرنے والے کو لوگ گھٹیا سمجھیں تو یہ پانچ باتیں ہیں کہ جن سے انبیاء کرام الحمد و اسلام کا پاک ہو مبرہ ہونا یہ ضروری یعنی نفرت والی باتیں جو ہیں یہ ہو گئی وہ باتیں کہ جن سے معصوم ہونا پاک ہونا یہ ضروری ہوا اگلی بات کہ انبیاء رام علیحم سلاط وسلام کے اندر تمام کے تمام اخلاق فاضلہ یعنی اعلی درجے کے اخلاق بہترین باتیں ہیں، اچھے سے اچھے کام یعنی اخلاق کی جتنی اعلی سے اعلی قسمیں ہیں اس نے اخلاق کی یا جتنے بھی اچھے کام ہیں جو اچھی صلاحیتیں ہوتی ہیں بندے کے اندر انبیاء کرام علیہ سلاط و اسلام ان سے مزین ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر یہ تمام باتیں پائی جاتی تو ان کے اخلاق یہ اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں اور نبی کی بےست کا نبی کو جو دنیا کے اندر بھیجا گیا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے ہدایت دینی ہے تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام کو عقل کامل یعنی مکمل طور پر عاقل اور بہترین عقل عطا فرماتا ہے اعلیٰ درجے کی عقل عطا فرماتا ہے صدر الشریعہ نے باہر شریعت میں اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ ایسی عقل عطا فرماتا ہے کہ کسی دانہ یعنی جو انتہائی ذہین ہے وہ کسی فلسفی جو سوچتا رہتا ہے。اس کی عقل یعنی ان سب وہ جو دانا ہے حکمت والا ہے سمجھدار ہے اس کی عقل انبیاء کرام علیہسلاسلام کی عقل کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی ایسی عقل اللہ تبارک تعالی انہیں عطا فرماتا ہے پرانے مجید سرقان حمید میں تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ سلاۃ وسلام کا نمرود سے مناظرہ ذکر کیا کہ جب آپ کو نمرود کے دربار میں آئے تو اس نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے کیونکہ نمرود یہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خدائی کا انکار کیا تو آپ نے اشار فرمایا رب یمیت میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اب نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اس نے دو قیدی بلوائے ایک وہ تھا کہ جس کو سزائے موت ہو چکی تھی حکم ہو چکا تھا کہ اب اس کو سزا دینی ہے موت کی اور دوسرا وہ تھا کہ جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب اس کو آزاد کر دینا ہے تو اس نے اس کا برعکس کیا کہ جس کو سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو آزاد کر دیا اور جس کے آزاد ہونے کا فیصلہ ہوا تھا اس کو اس نے موت کی سزا دے دی اس نے کہا دیکھو کہ جس نے مرنا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا اور جس نے زندہ رہنا تھا میں نے اس کو مار دیا تو اب ہم جیسا ہو عام آدمی ہے کوئی عام فلسفی ہو تو وہ الجھ جائے گا کہ کیا بھائی وقوفی والی باتیں کر رہے ہو اس کو کہ زندہ کرنا مارنا کہتے ہیں لیکن وہ اللہ کے نبی تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اقل ایک کام ہی لطاف فرمائے تھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر اس کو ڈبوتا ہے اگر تو رب ہے تو سورج کو اس کے برق کر کے دیکھا تو فبوہیت الوی کفر تو یہ جو کافر تھا نمرود تھا یہ مبہوت رے کے رہ گیا پریشان ہو گیا کہ اب کیا جواب بن سکتا ہے تو یہ عقل کامل تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ جس کے ذریعے آپ نے نمرود کو بالکل خاموش کر کے رکھ دیا حضرت سیدنا وحب بن منبع رحمت اللہ تعالی بہت بڑے تابائی بزرگ گزرے ہیں سن ایک سو دس ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا اور ان علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام پر جو صحیف نازل ہوئے جو کتابیں نازل ہوئیں یا ان کی جو حکمت بری باتوں پر کتابیں مرتب تھیں ان کا آپ نے مطالعہ کیا ہوا تھا حضرت سیدنا القابل اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے پھر اسلام قبول کیا اسی طرح حضرت عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا یہ ان دونوں کے علوم کے یعنی ان دونوں کے پاس جو پچھلی کتابوں کا علم تھا حضرت سعیدنا قابل احبار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے علم کے جامع تھے دونوں کا علم ان کے پاس موجود تھا حضرت سیدنا بحب بن منبے رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ کہتے ہیں کہ قواتا و سب عین کتابی جمی جو کتاب نازل ہوئی ہیں جو صحیفے موجود ہیں اکہتر کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا اب یہ اس زمانے کی بات ہے اس زمانے میں اتنی زیادہ کتابیں ملتی نہیں تھی جو کتابیں ہوتی تھیں وہ بڑی حکمت بری ہوا کرتی تھیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے اکتر کتابوں کا مطالعہ کیا تو ان تمام کے اندر میں نے یہ پایا کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اور جب ختم ہوگی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی نے جتنے لوگوں کو عقل عطا کی ہے ان تمام کی عقل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی عقل کے مقابلے میں ایسے ہے کہ دنیا کی ساری ریت ایک طرف اور ریت کا ایک ذرہ ایک طرف ہے ساری دنیا کے لوگوں کی عقل کو جمع کیا جائے تو وہ ریت کا ایک ذرہ بنے گی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عقل شریف ہے اس کو آپ نے تشبیح دی کہ ساری دنیا کی ریت جمع کر دی جائے تو نبی کو جو عقل دی جاتی ہے وہ عقل کامل دی جاتی ہے کیونکہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بلانا ہوتا ہے جس قدر عبادات ہیں کہ جو بندے پر فرض کی گئی ہیں وہ اس کی پہچان اپنی عقل کے ذریعے نہیں کر سکتا تو لا محالہ طور پر بندے کو حاجت ہوتی ہے ایک ایسی ہستی کی جو اسے اس کے رب ازل کی طرف سے اس بات کے بارے میں بتائے کہ اس کے اوپر کیا فرض کیا گیا ہے تو ہمارے نزدیک امبیائے کرام علیہم الفلاۃ والسلام یہ بشر ہے لیکن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 تو نبی کو جو عقل دی جاتی ہے وہ عقل کامل دی جاتی ہے کیونکہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بلانا ہوتا ہے اچھا اب نبی کے بارے میں ہم نے یہ ساری باتیں سنی کہ نبی کو بھیجنا اور نبی کو اللہ تبارک و تعالی یہ یہ باتیں عطا فرماتا ہے یہ عقیدہ ذہن میں رہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ از وجل پر نبی کو بھیجنا واجب نہیں ہے اللہ از وجل پر نبی کو بھیجنا واجب نہیں کیونکہ اللہ نے بندے کو عقل عطا فرمائی جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے تو اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے انبیاء کرام علیم السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر انبیاء کرام علیم السلام کو بھیجنا واجب نہیں ہے یہ فضل و کرم ہے اللہ تبارک و تعالی اس بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی تصنیف المعتمد المستند کے اندر ارشاد فرمایا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر انبیاء کا بھیجنا رسولوں کا بھیجنا یہ واجب نہیں ہے اگلا عقیدہ کہ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال یعنی اس بات کا اعتقاد رکھے کہ جو نبی ہے اس کی نبوت ختم ہو سکتی ہے وہ نبی نہیں رہے گا یہ عقیدہ رکھے جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کافر ہے دائرۂ اسلام سے خارج ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ بندہ اس بات کا اعتقاد رکھے گا کہ نبی سے نبوت کبھی زائل نہیں ہو سکتی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی نبوت اس سے واپس لے لی جائے نبی ہمیشہ نبی رہے گا اگلا عقیدہ اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلاط و اسلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا کر رکھا اور خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا تو وہ کافر ہے یعنی جتنی باتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام ارحم و سلاط کو حکم دیا کہ یہ بندوں تک پہنچا دو کہ ان پر یہ باتیں کرنا ضروری اور ان باتوں سے بچنا لازمی ہے عوامیر و نواہی جس کو کہتے ہیں یعنی وہ احکام کہ جن کا کرنا ضروری ہو جن سے بچنا ضروری ہو یہ دونوں کی دونوں باتیں جن جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم صلاحت واللام کو حکم دیا کہ یہ بندوں تک پہنچا دو تو انہوں نے اس کی تبلیغ کر دی پہنچا دیا اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ کسی بات کو چھپا لیا اب چاہے خوف کی وجہ سے چھپایا کہ کسی کسی بھی وجہ سے چھپایا انبیاء کرام علیم السلاط والسلام نے کسی بات کو نہیں چھپایا جو اس بات کا اعتقاد رکھے گا کہ انہوں نے کچھ چھپایا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اسی طرح اگلا عقیدہ کہ انبیاء کرام علیم السلاط والسلام جو تبلیغ فرماتے ہیں جو احکام پہنچاتے ہیں اس یہ جو پہنچانا ہے اس میں کبھی ان کو بھول نہیں ہوتی کبھی ایک تو ہوتا چھپانا دوسرا کبھی ان کو بھول نہیں ہوتی بھولتے نہیں ہیں اس کو کہتے ہیں کہ احکام تبلیغیہ میں امبیا سے صحب و نسان محال ہے یعنی جتنے بھی احکام ہیں جو انہوں نے پہنچانے ہیں اس میں وہ بھول سے پاک ہیں بھولتے نہیں ہیں وہ کبھی اس سے اگلا قیدہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام تمام مخلوق یہاں تک کہ جو رسول ملائیکا ہیں انشاءاللہ جو ہمارا اگلا سبق آئے گا اس میں فرشتوں سے متعلق ہمارا درس ہوگا تو اس میں فرشتوں کی اقسام بیان ہوگی تو فرشتوں میں بھی رسول ہوا کرتے ہیں تو وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلام ان فرشتوں سے بھی جو رسول ہیں ان سے بھی افضل ہیں تمام مخلوق انبیاء کرام علیہ السلام تمام مخلوق یہاں تک کہ جو ملائکہ کے رسول ہیں ان سے بھی افضل ولی جو اللہ کا ولی ہے جو نبی نہیں ہے اللہ کا ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا اللہ کا جو ولی ہے وہ کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل یا برابر بتائے دائرہ اسلام سے خارج ہے جو کسی ولی کو نبی کے برابر یا نبی سے افضل بتائے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگلا قیدا کہ نبی کی تعظیم نبی کی تعظیم عین فرض فرض عین ہے لازمی ہے ہر ایک پر بلکہ تمام فرائض کی جڑ یہی ہے اصل یہی ہے کہ نبی کی تعظیم ہو کسی نبی کی ادنا توہین یا تقزیب یعنی ان کو جھٹلانا ان کو جھوٹا قرار دینا یہ کفر ہے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک رسالہ بڑا پیارا اس موضوع پر ہے اعتقاد الاحباب فل جمیلی ول مصطفیٰ والاصحاب ان کی دل کے اندر یہ رسالہ ہے اس میں آپ نے جو عقائد ہیں اللہ کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں اہل بیت کے بارے میں وہ سارے ذکر کیے ہیں اس میں آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ کسی بھی نبی کی توہین مثلے توہین سید المرسلین ہے یعنی مسلمان کے نزدیک ہر ہر نبی کی تعظیم تکریم لازم ہے کسی بھی نبی کی توہین کی تو گویا نبی رحمت شفیع امد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی مثل اس کی توہین, کی توہین کی تو ہمارے نزدیک ہر ہر نبی کی تعظیم و تکریم کرنا یہ لازم ہے کسی نبی کی معمولی سی توہین ادنا سی توہین بھی بندے کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دے گی مرتد بنا دے گی اگلا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے امبیائے کرام اڑم الصلاۃ والسلام کو بھیجا سب پر ایمان لانا لازم ہے جتنے امبیائی کرام اڑم الصلاۃ السلام کو بھیجا سب پر ایمان لانا لازم ہے شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب البوتقد میں فرماتے ہیں المان اوب جمی نواز منسب تشرتا ہوں کفل امان اجمال یعنی انبیاء کرام علیہ السلاۃ السلام میں سے بعض وہ انبیاء ہیں کہ جن کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے نام موجود ہے ان کا باقاعدہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے حضرت نو علیہ السلام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اسماعیل علیہ السلام ہے حضرت موسا علیہ السلام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادویص علیہ السلام ایوب علیہ السلام وہ پیغمبر وہ انبیاء کے جن کے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یا نبی رحمت شفیع امد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو باقاعدہ ان پر ایمان لانا یعنی جن کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ یہ نبی ہے تو یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ نبی ہے جن کا نام ذکر ہو گیا جن کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ نبی ہے تو اب باقاعدہ اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ نبی ہے ضروری ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر ہوا تو اب ہر ایک کا یہ عقیدہ ہونا لازم ہے کہ موسلام نبی ہیں رسول ہیں اور جن کا نام ذکر نہیں ہوا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام علی مصلاۃ اسلام کو بھیجا جن کا نام ذکر نہیں ہوا تو ان پر بھی ایمان لانا لازمی ہے لیکن اس میں کیا کیا عقیدہ رکھیں گے اس میں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے امبیائے کرام ارحیم الصلاط و اسلام کو بھیجا ہم سب پر ایمان لے کر آتے ہیں تو دو باتیں ہوئی ایک بات یہ ہوئی کہ جن کا ذکر ہو گیا ان کے تو باقاعدہ نام کے ساتھ ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ یہ نبی ہیں اور جن کا ذکر نہیں ہوا ان کے بارے میں بھی یہ اعتقاد رکھیں گے کہ جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہم اس کے نبی بنانے پر، اس کے نبی ہونے پر اس کے رسول ہونے پر ایمان لے کر آتے ہیں یہیں پر ایک اور بات جو ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیم السلام کی کوئی تعداد کوانٹٹی جو ہے وہ مقرر کرنا جائز نہیں ہے یعنی ہم یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر یہ عوام کی زبان پر ہوتا ہے کہ ہم یہ جو سباب کی کر رہے ہیں یا ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کو بھیجتے ہیں یا اللہ کے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں پر ہم ایمان لے کر آئے تو یہ جائز نہیں کیونکہ اس بارے میں کوئی ایک روایت نہیں ہے کہ اتنے ہی پیغمبر آئے کسی میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کسی میں دو لاکھ چوبیس ہزار یہ مختلف روایتیں آئی ہیں تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کی کوئی تعداد متعین کرنا جائز نہیں کیوں اس میں کیا ہوگا وجہ یہ ہوگی کہ بالفرض فرض ایک لاکھ چوبیس ہزار سے ایک نبی زائد ہے یعنی اللہ نے جو انبیاء بھیجے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ایک بھیجے مثال کے طور پر تو اب آپ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں پر ایمان رکھا وہ ایک نبی اس پر ایمان چھوڑ دیا حالانکہ تمام کے تمام انبیاء کرام علی مسلام پر ایمان لانا یہ لازم تھا اور بالفرض مثال کے طور پر اگر اللہ تبارک و تعالی نے ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو ننانوے کو بھیجا ہے ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو ننانوے کو بھیجا اب آپ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کہا تو ایک نبی اپنی طرف سے بڑھا دیا تو کسی غیر نبی کو نبی بنانا یہ بھی کفر ہے غیر نبی کو جو نبی نہ ہو اس کو نبی قرار دے دینا یہ بھی کفر ہو جاتا ہے کسی نبی پر ایمان نہ لانا یہ بھی کفر ہے بندے کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اسی طرح کسی جو, جو نبی نہیں ہے اس کو نبی قرار دے دینا یہ بھی بندے کو دائرۂ اسلام سے خارج کرار دے دیتا ہے تو اعتقاد یہ رکھنا ہے عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ از ودل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے اگلا نبوت یہ کسبی نہیں ہے نبوت کسبی نہیں ہے مطلب ایسا نہیں کہ بندہ عبادت کرتا رہے ریاضت کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا رہے کرتے کرتے کرتے وہ نبوت حاصل کر لے ایسا نہیں تو کسب سے یعنی کام سے کوشش سے نبوت حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ فقط اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے یعنی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس کی عطا اور اس کے انعام سے جو ہے وہ نبی تھے کوشش محنت کے ذریعے کوئی نبی نہیں بنتا بلکہ اس کو المطقت کے اندر شاہ فضل رسول بدائے رحمت رحمۃ اللہ تعالی عطب کے حوالے سے مختلف عقائد کی کتب کے حوالے سے لکھا کہ جو اس بات کا اعتقاد رکھے کہ نبوت جو ہے وہ کسب کے ذریعے ریاضت کے ذریعے عبادت کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کفر ہوگا اس کے اوپر تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت کسبی نہیں ہے کسب کے معنی میں نے آپ کو بتا دی کوشش کرنا عبادت و ریاضت کے ذریعے حاصل کرنا بلکہ نبوت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اس کا انعام ہے وہ عطا فرماتا ہے جسے عطا فرماتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جس کی شرائط ہم نے سن لی کہ اخلاق اعلیٰ درجے کے ہوں گے اعلیٰ درجے کی باتیں اس میں پائی جائیں گی تمام کی تمام بری باتوں سے وہ منزہ ہوگا پاک ہوگا گناہوں سے معصوم ہوگا یہ عطا اسے ہی فرماتا ہے اور اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے رام السلام کے قول کے طور پر ان کی بات کے طور پر ذکر بھی فرمایا سورہ ابراہیم میں کہ جب لوگوں نے جو کافل تھے انہوں نے انبیاء سے کہا کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو ہماری طرح انسان ہو تو انہوں نے کہا کہ جسمانی اعتبار سے تو ہم تمہاری طرح ہیں ولا اللہ یا علی من یشاء من عبادی لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے انعام عطا فرماتا ہے یعنی نبوت کا انعام جسے چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے اگلا عقیدہ کہ یہ بات تو ہم نے سن لی کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلاط والسلام ہیں سب پر ایمان لانا لازم سب کی تعظیم کرنا ضروری ہر ایک کی توہین سے معمولی توہین سے بھی بچنا لازم لیکن انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام کے جو درجات ہیں ان میں آپس میں اختلاف ہیں یعنی اختلاف سے مراد کسی کا درجہ بڑا ہے کسی کا درجہ اس سے بڑا ہے کسی کا درجہ اس سے بڑا ہے کسی کا درجہ اس سے بڑا ہے اس سے پہلے نبی اور رسول کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے یہ سماعت فرما لیجیے اس بات کو صدر الفاط بدر الاماصل حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب کتاب القائی جو مکتبت المدینہ کی مطبوع ہے اس کے صفحہ نمبر 16 پر ارشاد فرمایا کہ امبیائی کرام علیم السلام میں سے جو نئی شریعت لے کر آئے نئی نئی شریعت جدید شریعت لے کر آئے ان کو رسول کہتے ہیں یعنی بعض انبیاء کرام علیم السلاۃ السلام نئی شریعت لے کر آئے ان کو کہا جاتا ہے رسول مثال کے طور پر حضرت موسا علیہ السلاط اسلام ہے یہ رسول ہیں کیونکہ ایک نئی شریعت لے کر آئے توریت لے کر آئے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کے احکام تھے اور ان کی شریعت کے اندر نئے احکام تھے پھر حضرت موسا علیہ السلاط اسلام کے بعد انبیاء کرام کی ایک تعداد آتی رہی جو توریت کے مطابق احکام بیان کرتی تھی وہی حکم لوگوں کے سامنے بیان کرتی جو توریت کے اندر ہوتا وہ نبی تھے رسول نہیں تھے وہ نبی تھے رسول نہیں تھے کیونکہ وہ نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے پچھلے نبی کے شریعت کے مطابق ہی لوگوں کے سامنے احکام بیان کیا کرتے تھے لیکن مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے یہ نئی شریعت لے کر آئے زبور شریف یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نئی شریعت لے کر آئے انجیل شریف کے احکام لے کر آئے تو یہ نئی شریعت جو لے کر آتے ہیں ان کو رسول کہا جاتا ہے تو جو رسول ہیں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ جو ہے یہ انبیاء کرام رام علیہم سلاد واللام سے بڑھ کر ہوتا ہے انبیاء کرام رام علیہم اسلام میں جو رسول ہیں ان کا مقام و مرتبہ بڑھ کر ہوتا ہے اور پھر ان میں پانچ رسول ہیں ان میں پانچ رسول ہیں جو دیگر تمام رسولوں سے افضل ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم حضرت سیدنا ابراہیم علا نبی و علیہ حضرت و علیہ علا نبی حضرت سیدنا النا عیسیٰ علا و علیہ سلاۃ وسلام حضرت سیدنا نوح علیہ صلاحت والسلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم حضرت موسا حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح علیہ سلاۃ وسلام یہ پانچوں رسول یہ تمام رسولوں سے بڑھ کر ہیں اور ان میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا ہے اور اس پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے پوری ایک کتاب تصنیف فرمائی تجلی القین بی انا نبی جنا سمرسلیم یہ آپ کی کتاب ہے اور اس میں قرآن و حدیث اور جو امبیائے کرام علی مسلاۃ السلام پر کتابیں نازل ہوئی ان سے آپ نے دلائل کے امبار لگا کے ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں تو سب سے افضل ہستی یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و وسلم کی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر موسا علیہ السلام ہیں اور اس بات کو قرآن مجید فرقان شمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کی پیری ہی آیت میں ارشاد فرمایا دل کر روس رو فو بولنا با بہوم اڑا باپ کہ یہ رسول ہیں کہ جن کا ذکر ہو چکا ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی تو الحمدللہ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو انبیاء کے رام علیہم السلاۃ السلام سے متعلق جو ہمیں رکھنا عقیدہ رکھنا لازم ہے وہ ہم نے سنی کیونکہ ساری کی ساری باتیں اس وقت کے اندر بیان کرنا ممکن نہیں تو اس کے لیے آپ باہر شریعت کا پہلا حصہ جو نبوت کے بیان میں ہے اس کا بھی مطالعہ فرمائیں اور امیر علیہ السنت کی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کہ جہاں پر آپ نے انبیاء کے سے متعلق جو ہے وہ کفریہ کلمات لوگ بکتے ہیں وہ جو ذکر کیے ہیں ان کا بھی مطالعہ فرمائیں رب العزت جل و ہم سب کو ان تمام عقائد کا پابند بنائے اور ہمارے عقیدے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے صلی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علا محسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگلے سبق سے پہلے ہم اپنا مدنی مقصد ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے یہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء ما تو شبیب الحبیب شاء اللہ تبارک وطالعہ احسان جتلانے کے حساب سے اور محسن جو احسان کرتا ہے اس کو بھول جانا اس کو جھٹلانا ایک تو احسان جتلانا اور دوسرا محسن کے احسان کو جھٹلانا ان دونوں باتوں کو حافظ ابن حجر حتمی مکی رحمت اللہ تعالی نے اپنی تصنیف جس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ سے جہنم میں لے جانے والے اعمال کے نام سے ہوا ہے اس میں بیان فرمایا ہے کہ دونوں باتیں انہوں نے کبیرہ گناہوں میں ذکر کی ہیں کہ محسن کا احسان جٹ جس پر کسی نے احسان کیا جس نے احسان کیا اس کو محسن کہتے ہیں کہ یہ محسن ہے تو محسن کے احسان کو جھٹلانا بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے اس پر آپ نے کچھ حدیثیں ذکر کی ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ دافع رنجو ملال صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمانے علی شان ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ از وجل کا شکر گزار نہیں ہو سکتا یعنی جس پر کسی نے احسان کیا تو اس پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا شکر گزار رہے ماں باپ ہیں ماں باپ نے پال پوس کر بڑا کیا جسمانی تربیت کی کھانے پینے کا انتظام کیا اب بندے پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کا شکر گزار رہے جو بندہ اپنے والدین کے احسان کو یاد نہیں کرتا ان کا شکر گزار نہیں رہتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا استاد ہے جس نے دماغ کی تربیت کی آپ کے ذہن کو اس قدر وسیع کیا کہ آپ سمجھ بوجھ کے قابل ہوئے اس کا احسان ماننا لازمی ہے چاہے کتنے ہی بڑے آپ عالم و فاضر ہو جائیں کتنے ہی پڑھ لکھ جائیں لیکن جس استاد نے آپ کو پڑھایا ہے اگرچہ کہ اب وہ آپ سے کم پڑھا لکھا ہو آپ نے اس سے زیادہ پڑھ لیا لیکن اس کا احسان ماننا اس کا شکر گزار رہنا یہ لازم ہے مرشد ہیں پیر ہیں جس نے دل کی تربیت کی اس نے روحانیت کا سبق دیا جس نے ہمیں علم دین کی طرف مائل کیا جس نے ہمیں سمجھایا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے اپنے استاد کا شکر ادا کرنا ہے وہ پیر کے جس نے روحانیت عطا کی بندہ کتنا ہی عبادت گزار ہو جائے ہمیشہ اپنے پیر کا شکر گزار رہنا اس پر لازم ہوگا تو جس نے بندے پر جس طرح کا احسان کیا ہے اس کا شکر گزار رہنا لازم ہے نبی ہے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی ذات ہے ان کا احسان کہ ان کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے ان کا شکر گزار رہنا بندے پر لازم ہے اسی طرح ایک حدیث مبارکہ خاص عورتوں کے حساب سے ذکر فرمائی کہ نبی کریم رحیم علی عبد الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اس عورت پر نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی حالانکہ وہ اپنے شوہر سے بے نیاز بھی نہیں شہر کی اب بھی محتاج ہے اور شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت پر نظر رحمت نہیں فرماتا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے محسن کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ قوم وہ شخص کبھی ترقی نہیں کر سکتا یا اپنی ترقی پر قائم نہیں رہ سکتا کہ جو اپنے محسن کے احسان کو بھول جائے جو اپنے محسن کے احسان کو بھول جائے وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا یا اپنی ترقی پر کبھی کائن نہیں رہے گا اگلا گناہ کبیرہ کہ کسی پر احسان کیا کسی کو صدقہ دیا کسی کی مالی مدد کی اب مالی مدد کرنے کے بعد اس پر احسان جتانا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے پرانے مجیف رقان شمید میں اللہ تبارک و تعالی سورت البقرہ آیت نمبر دو سوسٹھ تریسٹھ چونسٹھ اس میں مغرت براس منہ یعنی ایمان وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے جو دیا اس کے بعد نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں ان کا نیک یعنی ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم تو اب جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا یہ وہ افراد ہوں گے کہ جو اللہ کی رحم میں دینے کے بعد کسی پر احسان نہیں رکھتے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے ذہن یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے توفیق دی تو میں نے اس کی مدد کی اور اس نے میری مدد قبول کی تو مجھے ثواب کا موقع ملا اور یہ میرا محسن ہے اور احسان نہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تکلیف نہیں دیتے اس کو رسوا نہیں کرتے محفلوں کے اندر ضلیل نہیں کرتے اسے کہ میں نے تمہاری مدد کی میں نے تمہیں اتنا مال دیا تو میں اس درجے پر میں نے پہنچایا ایسا نہیں کرتے تو اب ان کے لیے ان کے رب کے پاس انعام موجود ہے وہ خوف زدہ بھی نہیں ہوں گے ان پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا اور آگے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی اللہ تبارک و رہا ہوں کہ قول معروف و خیر من یت با اذا کہ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو اس خیرات سے کہ جو آپ کر چکے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ستا رہے ہیں اس پر احسان جتا رہے ہیں اسے تکلیف دے رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اچھی بات کر رہے ہیں اس سے گزر کے ساتھ پیش آئیں یہ اس خیرات اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد آپ تکلیف دیتے ہیں کسی کو اور کیا فرمایا کہ واللہ ماہ غنیج حلیم کہ یہ آپ تو کر رہے ہیں کہ احسان کرنے کے بعد جتا رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے لم والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے صدقہ دینے کی حاجت نہیں ہے وہ اسی نے آپ کو دیا ہے وہ آپ آگے دے رہے ہیں تو یہ ایک لحاظ سے ہمارے لیے وعید بھی ہے کہ جو صدقہ دینے کے بعد احسان کرنے کے بعد جتاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقے سے غنی ہے بے پرواہ ہے اس کو اس کی حاجت نہیں ہے فرمایا <تصفح> اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور عذیت دے کر جو صدقہ دیا اس کے بعد احسان جتایا اس کے بعد عذیت دی تو یہ صدقہ دینا اور جو تم نے نفلی صدقہ دیا ہے اس کو تم نے باطل کر دیا اس کا ثواب ختم ہو گیا تم سے سرکار ابد قرار سرکار ابد قرار شاہ روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھائی جتلانے سے بچتے رہو کیونکہ یہ شکر کو باطل کر دیتا ہے اور عجر کو مٹا دیتا ہے پھر آپ نے یہی آیت کریما سورت البکرا کی تلاوت فرمائی کی یادین آ منو لاتو سد قوت کم بل منی ول ادا ایک اور روایت اس کے اندر جو حضرت سعید المام ابن سیرین علی رحمت اللہ مبین کے کا کول ہے اسے ذکر کیا اس میں کہ انہوں نے ایک شخص کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی اور یہ کیا اور وہ کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اس شخص سے فرمایا خاموش ہو جاؤ جب نیکی کو شمار کیا جائے یعنی نیکی کے بارے میں بتایا جائے کہ میں نے یہ یہ کیا ہے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں رہتی بھلائی ختم ہو جاتی ہے اس طرح کی بے شمار روایتیں موجود ہیں کہ جس میں احسان کرنے والے احسان جتلانے والے احسان جتلانے والے کو کی وعیدیں موجود ہیں اس کے اجر ختم ہونے کی وعیدیں موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان طبیرہ گناہوں کی پہچان کے ساتھ ساتھ ہمیں ان طبیرہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق طا فرمائے امین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب حق ہوتے ہیں تو کیا ان کو احتلام بھی ہوتا ہے انبیاء کرام ارحیم و سلاۃ والسلام احتلام سے پاک ہیں ان کو کبھی احتلام نہیں ہوتا امام طبرانی رحمت اللہ تعالی نے اپنی موجم کے اندر موجم کبیر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں لم ہ نبی قطو ان الاحتلام من الشیطان یعنی کبھی کسی نبی کو احترام نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اس لیے کہ جو خواب میں کسی کو احتلام ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے ان من الشیطان شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے اور انبیاء کرام علیہ سلاط اسلام خواب میں بھی شیطان سے پاک ہیں شیطان سے محفوظ ہیں تو کبھی کسی نبی کو احترام نہیں ہوا یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے السلام علیکم وعلیکم السلام یہ فرشاد نبی انبیاء کرام ہر ایپ سے پاک ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ معذلہ جل آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے کیا یہ واقعہ درست ہے اور دوسرا میرا یہ سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ رسول وہ ہوتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آتے ہیں تو آپ نے جو ہے پانچ رسولوں کا نام بتائے تو اس کی طرح وضاحت کر دیجیے گا پہلی بات حضرت سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ یعنی یہ میں نے عرض کی تھی کہ جسمانی عیب سے یہ پاک ہوتے ہیں یعنی کوئی ایسا مرض ان کو نہیں ہو سکتا کہ جس سے لوگ متنفر ہوں نفرت کریں تو مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے فتح وقار الفتاوا میں آپ سے سوال ہوا کہ جو واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلاۃ والسلام کے جسم مبارک پر کیڑے پڑ گئے تھے اس کی کیا حقیقت ہے تو آپ نے فرمایا کہ بعض تفسیروں کے اندر اس کو ذکر کیا ہے بعض کتابوں میں ذکر کیا ہے لیکن اس کے بعد بھی واللہ تعالی عالم ذکر کر دیا یعنی اس کی حقیقت کیا ہے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے لہذا آپ نے یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب تک کسی صحیح حدیث کے ذریعے یہ بات ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس واقعے کو بیان نہیں کر سکتے اور صحیح سے حوالے سے ملتی نہیں تو ایوب علیہ صلاحت اسلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا آپ کے جسم اقدس پر جو ہے وہ زخم بھی ہوئے بیمار بھی ہوئے آپ لیکن یہ کیڑے پڑنے والا واقعہ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں لہذا اس کو بیان کرنا یہ درست نہیں ہے اس کو بیان نہیں کیا جائے گا یہ کیڑے آپ کے جسم مبارک پر نہیں پڑے دوسری بات آپ نے رسول کے حوالے سے پوچھے کہ رسول نئی شریعت لے کر آتے ہیں اس میں سے پانچ ذکر کیے تو روایتوں کے اندر تین سو تیرہ رسولوں کا ذکر ہے جو نئی شریعت لے کر نئے احکامات لے کر آتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام یہ پہلے رسول تھے جو نئے احکام لے کر آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہ آخری رسول تھے جو نئی شریعت لے کر آئے اور آپ جو شریعت لے کر آئے وہ ہمیشہ رہے گی یعنی جو نئی شریعت لے کر آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پچھلے احکام ختم یا تو مکمل ختم یا جو جو انہوں نے بیان کرتی ہے کہ اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا تو موسا علیہ السلام بہت سارے وہ احکام لے کر آئے کہ جو پہلے جائز تھے مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کو دے دوں جو انشاءاللہ اگلے ہمارے جو درس ہوں گے اس میں بھی میں نے ذکر کرنی ہے سجدائے سجدہ سجدائے کسی کے آگے سجدہ کرنا یہ دو طرح ہوتا ہے ایک ہوتا ہے عبادت کا سجدہ سجدہ کیا نیت اس کو عبادت کرنے کی یہ کفر ہے یہ کفر ہے اور کبھی کسی شریعت کے اندر جائز نہیں رہا حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک ہمیشہ یہ ناجائز و حرام اور کفر رہا ہے کسی بھی شریعت کے اندر روا نہیں سجدہ تعظیمی یعنی کسی کے سامنے سجدہ کیا نیت اس کو عبادت کرنے کی نہیں اس کی تعظیم کرنے کی ہے اس نیت سے اس کو سجدہ کر رہے ہیں کہ تعظیم ہے یہ پچھلی شریعتوں کے اندر جو ہم سے پہلے کی شریعتیں تھیں اس میں جائز تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا فرشتوں کا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تو ان کی شریعت کے اندر یہ جائز تھا ہماری شریعت کے اندر یہ ممنوع ہے ناجائز و حرام ہے کوئی دوسرے کو کسی طرح کا کوئی سجدہ نہیں کر سکتا اگر عبادت کا کرے گا تو, تو کافی ہو جائے گا دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اگر تعظیم کے طور پر کرے گا تو یہ ناجائز و حرام ہے تو پہلی شریعت کیا تھی کہ اس میں جواز کا تھا لیکن جب ہماری ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نئی شریعت لے کر آئے رسول بن کے دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے پچھلی شریعت کے اس حکم کو منسوخ کر دیا اسی طرح دیگر انبیاء کرام علی مساط اسلام آتے رہے تو وہ پچھلی شریعت کے جو احکام تھے یا تو مکمل طور پہ اس کو منسوخ کر دیتے یا پھر کچھ احکام کو منسوخ کر دیتے اس کو نئی شریعت لانا کہتے ہیں اور ایسی جو نئی شریعت لے کر آئے ان کو رسول کہا جاتا ہے اور یہ تقریبا تین ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ و رحمۃ یہ ارشاد فرمائے کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر علی صلاحت گزرے یہ کہنا کیسا اور اس کے علاوہ اس کے لیے کون سے لفظ استعمال کیا جائے, جائے؟ جزاک اللہ خیر دیکھیں اس سے کہنے سے بچت تو ہو جائے گی کم بیش کر کے کہ ٹھیک ہے کسی کا انکار نہیں ہوا لیکن جو ہمیں پرانے مجید فرقان شمید نے حکام جو حکم دیا اور جو ہمارے علماء نے بیان کیا وہ یہ کل آ منا بہ ملا اکتی و مسلمان یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اس کے تمام کے تمام سرشتوں پر ایمان لائے اور اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لے کر آئے تو ہمارے الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ اللہ کے جتنے رسول ہیں جتنے نبی ہیں ہم سب پر ایمان لے کر آتے ہیں السلام علیکم نبی کریم کی توہین واضح الفاظ میں کرنا کیسا ہے اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے واضح ہو یا اشارتاً کسی بھی طرح نبی کی توہین کفر ہے بلکہ بعض باتیں یہاں تک لکھی مثال کے طور پر کوئی بکریا چراتا ہے بکریا چراتا ہے چرواہا ہے بکریا چاہ رہا تھا اس کو کہا کہ تم بکریا چراتے ہو یعنی گھٹیا گام کر رہے ہو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریا چرائی ہیں تو علماء نے اس کو بھی کفر لکھا وجہ یہ بیان کی کہ یہاں پر ایک لحاظ سے توہین کا اشارہ ہو رہا ہے تو ایسے مقام پر کہ جس نے اشارتن کنا یتن کسی بھی طرح کی ہوتی ہو ایسے الفاظ استعمال کرنا بھی حرام اور وہ کفر قرار پائیں گے دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے بالکل نہیں ہو سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا جو اس کا عقیدہ رکھے گا وہ در اسلام سے خارج ہو جائے گا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاد فرما دیا ماکان محمد ولا کے رسما و تم نبی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں اور وہ اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں خاتم نبی ہیں تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ہمارا الگ سے درس ہے کیونکہ جتنے عقائد انبیاء کے بارے میں بیان ہوئے تقریبا اس سے یا اس سے زیادہ الگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقائد موجود ہیں کہ جو رکھنا ضروری ہے تو انشاءاللہ شاء علیدہ بیان ہوں گے السلام علیکم یہ فرما دیجیے کہ حضرت آدم علیہ السلط جنت میں دانا کھایا تھا اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گناہیں سرد ہوئے تھے حضرت آدم علیہ السلام تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھول ہوا تھا اس کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے گناہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی فرمانی کرنا یہ جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں نا کہ گناہ صغیرہ کبیرہ کی ہم کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے سگیرہ یہ یاد رکھئے چاہے گناہ کبیرہ ہو چاہے صغیرہ ہو ہر گناہ سے بچنا لازم ہے کیوں اس لیے کہ گناہ کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی تو حضرت آدم علیہ السلاۃ و اسلام کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والم نجید لہو عظما حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا ارادہ کیا ہی نہیں تھا پسدن آپ نے اس کا ارادہ کیا ہی نہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ منسوب کرنا ناجائز و حرام ہے اور یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام کے بارے میں جو اس طرح کے واقعات قرآن و حدیث میں بیان ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا گندم کا دانہ کھا لینا یا دیگر باتیں جو بیان ہوئی اس کے بارے میں علما نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ یہ واقعات یہ باتیں صرف اور صرف جس وقت قرآن و حدیث کے اندر یہ باتیں آئیں گی اسی وقت بیان کر سکتے اس کے علاوہ بیان کرنا یہ ناجائز و حرام ہے اور اگر نیت توہین ہے تو دائرہ اسلام سے خالی ہو جائے گا تو یہ جو ناوز بلّہ شعر بناتے ہیں کہ حضرت آدم وہ رسوا ہو کے نکلے اور اس طرح کے جو اشعار ہیں کو فر تک پہنچا دیں گے بندے کو تو نبی کی توہین کرنا ناجائز و حرام اور اس طرح کے جو واقعات ہیں اس میں بھی مشیقت الہی ہوتی ہے یہ درس ہوتے ہیں ہمارے لیے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی لاکھوں حکمتیں ہوتی ہیں جو ہماری ابھی عقل کے اندر نہیں آتی ہیں. تو ایسے واقعات کو قرآن و حدیث کے علاوہ ذکر کرنا ناجائز و حرام ہے اس کو باہر شریعت کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السّلام اللہ کسی نبی کی نبوت سلب ہونے کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے تو بیان کیا میں نے کہ نبی کی نبوت کا کوئی زوال جانے سلب کا مطلب زائل ہونا کوئی عقیدہ رکھے کہ نبی کی نبوت زائل ہو سکتی ہے یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی پر ایمان لانا لازم ہے تو کیا ان کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور ابھی کے دور میں اگر کوئی کتاب موجود ہو تو بالفرض فرض کیا علم ہونے کے باوجود اس, اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں اس پہ تم انشاءاللہ ہمارا درس ہے پورا کہ کتابوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا کن کتابوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے؟ لیکن یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کا حکم کل آمن اب اللہ و ملائکت ہی وتبی ورسوری آمن تو بلّہ و ملائکت و کتب ہی, ہی ورسوری تو جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ان تمام پر ہمارا اعتقاد ہے باقی ان کو پڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں ناجائز و حرام ہے اس کے لیے کسی دوسرے مذہب کی کتاب پڑھنا صرف اور صرف علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی کتب پرانے مجید فرقان حمید کا جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ اور جو علماء نے اس کی تفاستر لکھی علماء اہل سنت نے اس کو پڑھنے کی اجازت اس کے علاوہ اجازت نہیں تو جب مسلمانوں میں صرف اور صرف سنی علماء کو پڑھنے کی اجازت ہی شرعی مسئلہ ہے اور یہ فتوا کی مشہور کتاب رد المختار کے اندر علامہ شامی نے ذکر کیا کہ عام آدمی کو کسی بد مذہب کی کتاب دیکھنا اس کو پڑھنا ناجائز و حرام ہے وہ پڑھ ہی نہیں سکتا اس کو تو غیر مذہب کی ہم کہاں پڑھیں گے اصل بات یہ ہے کہ جو فرض ظلم کورس ہم نے شروع کیا اس کا مقصد کیا ہمیں اپنے دین کی بنیادی باتوں کی معرفت حاصل ہو جائے کتنی باتیں ہوں گی کہ جن کو آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے جن کے بارے میں آپ کو اس سے پہلے علم ہی نہیں تھا کہ یہ باتیں ہمیں ماننا ضروری ہے تو جب ہمیں اپنے دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں معلوم نہیں اور ہم چلے دوسرے کے مذہب کو پڑھنے تو یہ کہاں کی دانش ہے تو اپنے دین کی جو باتیں ہیں اس کو تو مکمل پڑھیں جو ہمارے اہل سنت کے علماء لکھ کر جا چکے اس کو تو مکمل پڑھیں وہ پورا پڑھتے نہیں ہیں اور ہماری توجہ جاتی ہے کہ ہم دوسری کتابیں پڑھیں ہم اس کو جانے تو پہلے ہم اچھی طریقے سے کوئی مستند عالم دین بن جائیں اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بلکہ میں نے یہاں تک ذکر کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اور دیگر علماء نے یہاں تک لکھا کہ علماء کو بھی اس کی اجازت نہیں جو بد مذہب کی کتابیں ہیں علماء کو بھی اس کی اجازت نہیں صرف وہ علماء پڑھ سکتے ہیں کہ جو رد کا ارادہ رکھتے ہیں اور رد کی صلاحیت رکھتے ہیں ہر کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا ہر عالم پڑھ بھی نہیں سکتا تو اپنے مذہب کی کتابیں اور ہمارا جو معیار ہے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں سب سے بہتر یہ ہے کہ جو امیر علیہ سنت کی لکھی ہوئی تصانیف ہے اس کا اچھی طریقے سے مطالعہ فرما رہے ہیں ابھی اگر ہم پوچھ لیں کہ نماز کے احکام کس کس نے مکمل پڑھی تو دو فیصد لوگ ہوں گے جنہوں نے مکمل پڑھی ہوگی فیضان سنت کا پوچھ کس کس نے پڑھی ہے تو ایک فیصد لوگ نکلیں گے مکمل جنہوں نے پڑھی ہوگی تو جو فرض باتیں ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں ان کا پہلے مطالعہ کر لیں جب مستند متبحر عالم بن جائیں بہت بڑے علامہ فہامہ بن جائیں تو ٹھیک ہے دوسرے مذہب کی کتابیں بھی پڑھیں السلام علیکم وعلیکم عیسیٰ اسلام کے بارے میں واپسی کے بارے میں اس کے بارے میں کیا حضرتیں عدت عیسائی اسلام کے بارے میں جو ان کو واپسی کا واپسی کے بارے میں ہمارا قیدا یہ ہے کہ چار نبی چار نبی وہ ہیں کہ جو زندہ ہیں چار نبی ویسے تو سارے نبی زندہ ہیں حیات الانبیاء کا ہمارا عقیدہ ہے سارے نبی زندہ ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہر نبی کو بھی ایک لمحے کے لیے موت آئی موت کا ذائقہ انہوں نے چکھا لیکن لمحہ بھر کے لیے موت تھی اس کے بعد ان کی وہی دنیا بھی زندگی تھی جیسی پہلے زندگی ویسی زندگی تھی لیکن چار نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے موت کا مزہ بھی نہیں چکھا حضرت سعید خزر علیہ السلام حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام حضرت سیدنا خضر علیہ السلام حضرت سیدنا الیاس علیہ, علیہ السلام یہ دو نبی وہ ہیں کہ جو زمین پر زندہ ہے جو زمین پر زندہ ہے ہر سال ان کی حج کے موقع پر ملاقات ہوتی ہے اور پھر آب زمزم پیتے ہیں آب زمزم پی کے جدا ہو جاتے ہیں اور یہ جو جتنا آب سمزم انہوں نے پیا پیا ہوتا ہے یہ سارے سال کے لیے ان کو کفایت کرتا ہے اب بھوک پیاسنے لگتی ہے ان کو یہ اب اساکر کی روایت ہے جسے اعلیٰ حضرت نے فتح و رضویہ کی انتیسویں جلد کے اندر ذکر فرمایا ہے تو یہ دو نبی وہ ہیں کہ جو زمین پر زندہ ہیں حلط خضر علیہ السلام تو رہنمائی بھی کرتے ہیں راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بھی دکھاتے ہیں اور دو نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سعیدنا ادریس علیہ السلام حضرت سعیدنا علیہ السلام اور حضرت سعیدنا ادریس علیہ السلام یہ دو نبی وہ ہیں کہ جو آسمانوں پر زندہ ہیں تو عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا وما فتل وما سلبوہ ولا کن شب کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نہ تو قتل کریں کر سکے اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھا گیا ہے عیسائیوں کا کہ ان کو صریب دے دی گئی ان کو قتل کر دیا گیا تو یہ اسلامی عقیدہ نہیں بلکہ اللہ نے بررف اللہ معلوم کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا چوتھے آسمان پر وہ ہیں اور قرب قیامت میں آپ دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور بڑی پیاری بات علامہ عبدالرف المناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ عبدالغنی نابولوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, نے الحبی قطیجہ کے اندر ذکر کی کہ جس وقت علیہ السلام دمشک میں شام کا جو شہر دمشق دمشک اس میں مینارائے بیگا جو شام کی جامع مسجد ہے دمشک کی جامع اموی جس کو کہتے ہیں اس کا ایک مینارا ہے جس کو مینارا بیگا کہا جاتا ہے اس پہ آپ اتریں گے اور اس وقت آپ نے سبزی ماما پہناوا ہوگا سبزمامہ پہناوا ہوگا تو اس وقت آپ تشریف لائیں گے اور تشریف لانے کے بعد آپ دجال کو قتل کریں گے پھر یاجوج ماجوج آئیں گے پھر اس کے بعد جو ہے آپ دنیا میں رہیں گے شادی بھی ہوگی اور آخر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں دفنایا جائے گا تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسائی علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور پھر اس کے بعد تقریباً سات سال آپ اس دنیا میں رہیں گے اور اس میں پھر آخر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک کے اندر دفنایا جائے گا السلام علیکم علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے یہ ارشاد فرما دیں کہ کسی نبی کے والدین کے بارے میں قیدہ رکھنا کہ وہ مشرق ہیں جیسے آقا علیہ السلام کے والدین کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں تو اس میں رہنمائی فرما دیں ملعون قرار دیا ملعون قرار دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کفر کا شرک کا عقیدہ رکھے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے آلہ حضرت نے تیسوی جلد کے اندر ایک ہے شمول الاسلام کے نام سے اس میں دلائل کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد آخر تک اس میں کوئی بھی مشرک کوئی بھی کافر نہیں گزرا قرآن مجید فرقان حمید میں صورت شعراء کے اندر یہ ارشاد فرمایا و تقلوبہ کاجدین کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی آپ جو سجدہ کرنے والے لوگ تھے ان میں سے آپ آئے ہیں آپ کا پھرنا یہ سجدہ کرنے والے لوگوں میں سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہمیشہ پاکیزہ ارحام سے پاکیزہ ارحام کی طرف آیا یعنی ہمیشہ جو میرا نور تھا وہ پاکیزہ پیٹھوں کے اندر پاکیزہ رحموں کے اندر یعنی کے پیٹ کے اندر رہا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا ناجائز و حرام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین مشرق تھے ہرگز ایسا نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور میرا تعلق شعبۂ طبیعت سے ہے اور میں لکھاری ہوں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال پوچھنا تھا چونکہ میں بھی یہاں پہ ریگولر آتا ہوں ماشاء اللہ یہ تو آپ دن کی بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں تو سوال آپ کی بارگاہ میں یہ عرض تھا کہ آپ نے محسن اور احسان کے حوالے سے دو مختلف باتیں بتائیں ایک تو محسن کو فراموش نہ کریں اور دوسرا احسان کو ظاہر نہ کرے عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ کہیں پہ کام کرتے ہیں کوئی سے بھی شعبے میں ہوں یا کسی بھی محکمے میں ہوں عموماً جو سیٹ لوگ ہوتے ہیں یا آنر ہوتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے اپنے ورکر کے ساتھ جیسے وہ ان پر احسان کر رہے ہوں تو اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا بتائیے گا میں جاننا چاہ رہا ہوں احسان کرنا یہ تو حکم ہے کہ احسان کریں ہم لوگوں کے ساتھ تو اب جو لوگ اب جیسے آپ نے اپنے جو سیٹ حضرات ہوتے ہیں مالک ہوتے ہیں تو وہ محسن کم ہوتے ہیں کہ اصل تو وہ اجرت دیتے ہیں اجرت کے بدلے کام لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ان کا جو رویہ ہے یہ اس طرح رکھنا تو وہ قرآن کی اسی آیت کے تحت آئے گا کہ اگر ان کو محسن مان بھی لیں کہ وہ احسان کر رہے ہیں کہ نوکری پر رکھا کام انہوں نے دیا ہے تو اگر وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اپنے جو ملازمین ہیں ان سے وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو ان کا اس طرح رویہ رویہ اختیار کرنا یہ گناہ کبیرہ کے اندر آئے گا بلکہ ملازم تو وہ ہوتا ہے کہ جو رقم لے کے کام کرتا ہے رقم دیا اس سے اس نے کام, کام کیا اس کے بدلے اس سے رقم ملی پہلے غلام ہوا کرتے تھے غلام غلام کی حیثیت یہ ہوتی تھی کہ وہ جتنا کمائے گا نا جو کام کرے گا وہ شرعی اعتبار سے بھی مالک کا ہوا کرتا تھا یعنی اس کو اجرت دینا تو دور کی باتیں کام کاج الگ کرنے اس نے. وہ الگ مالک کی خدمت کر رہا ہے لیکن اگر وہ کمائی کرتا ہے کام کر کے لاتا ہے تو وہ بھی اجرت مالک کی ہوا کرتے تھے. تو اس وقت ایسی حالت کا بندہ کہ جو ملازم سے انتہائی کم ہے اس کا درجہ ملازم کے اعتبار سے بہت کم ہے اس کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر اچھا سلوک کرنے کا بیان ہوا کہ جو تم کھاؤ اس میں سے اسے کھلاؤ اچھا پہناؤ اسے اس کے آزاد کرنے پر فضیلت ہے اور ہمارے بزرگوں کے اخلاق سے تو کتابیں مالا مال ہے فیضان سنت کا مطالعہ فرما کہ ہمارے جو بزرگوں کے اخلاق تھے کہ باندیاں آتی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کام میں مصروف تھے ان کی باندی آئی وہی لونڈی جس کو کہتے ہیں وہ آئی اور آ کر اس نے گرم گرم سالن کا پیالہ آپ کے کپڑوں پہ گرا دیا اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتو چلال تو آئے گا نئے کپڑے پہنے ہو اچھے کپڑے پہنے ہو سالن کا پورا جو برتن ہے وہ گر جائے تو اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی ول الد کہ وہ لوگ جو گسا پی جائے اللہ نے ان کی تعریف بیان کی تو فوراً آپ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا بولے آفیناس اس نے اگلا حصہ پڑھا کہ ان لوگوں کو اللہ اور پسند کرتا ہے کہ جو لوگوں کو معاف کر دیں تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا پھر فرمایا واحب المشتن کہ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے آپ نے فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے تو یہ ہمارے بزرگوں کا اخلاق ہوتا تھا تو اب جو سیٹ حضرات ہیں جو مالک ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو ملازم ہے وہ ایک لحاظ سے ان کے محسن ہیں وہ ہیں تو ان کا کام چل رہا ہے کوئی بھی آئے گا وہ پیسے ان کو دے رہے ہیں تو پیسے کے بدلے ان سے کام لے رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اچھا رویہ اختیار کریں اچھا رویہ اختیار کریں گے دنیا بھی فائدہ بھی حاصل ہوگا اچھے دل کے ساتھ وہ آپ کا کام کریں گے اچھی نیت کے ساتھ آپ کا کام کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم